صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد جهاد اور جهاد کے متعلق غلط فهمية اور ان کا ازالة درس جاري ہے راج کے درس میں بعض غلط فهمية ہیں جن کا تعلق پچھل درس ہے پچھل درس کے اختتام ایک مسلح بھی هو اسامة باللادم کے متعلق بعض ساتھیوں کو کچھ غلط فہمیاں تھیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے نشست آج کی نشست میں ان بعض غلط فہمیوں کو دور کیا جائے تاکہ بات واضح ہو جائے مسا بلند کے متعلق جو غلط فہمیاں میں پہلے وہ پڑھ کے سناتا ہوں پھر انشاءاللہ ان کا جواب دیتے ہیں پھر غلط فہمی یہ ہے پہلے جہاد میں جو افغانستان کا پہلا جہاد تھا بلادن امت اسلامی کا ہیرو تھا علماء نے کہا کہ مجاہد ہے اور اس کا ساتھ دیا لیکن آج کے دور میں وہی شخص ہے لیکن علماء کا قول تبدیل ہو گیا اسے مجاہد سے دہشت گرد بنا دیا اور جو کل ان کے لیے ہیرو تھا آج اسے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنا دیا سلام ہمیں صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ سارے کا سارا امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ جس کو کہے یہ مجاہد ہے تو وہ ہمارے لیے مجاہد ہے اور امریکہ جس کو کہے دہشت گرد تو وہ ہمارے دہشت گرد بن جاتا ہے ہم صرف امریکہ کی پیروی کرنا جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں نمبر دو دوسری غلط فہمی اگر آپ لوگ اور آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ بلادن نہیں ہے دہشت گرد ہے اکثر لوگوں نے اور اکثر علماء نے دنیا کے علماء نے بلادن کو مجاہد کہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اور آپ کے علماء بلادن کو مجاہد نہیں سمجھتے بلکہ دہشت گرد سمجھتے ہیں دنیا کے اکثر لوگ اور اکثر علماء اسے مجاہد مرد مجاہد سمجھتے ہیں اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں تو آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں نمبر تین تیسری غلط فہمی جتنا بھی آج کل کے دور میں اس کے خلاف دین بلادن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یا باتیں منصوب ہو رہی ہیں سارے کے ساری جھوٹی ہیں جو شخص پر سارے کے سارے الزامات ہیں ظالم حکمران کافر، کافروں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں یہ جتنے بھی مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے وہ اس سے بری ہے وہ ان وحشیانہ حملوں سے بری ہے جو کچھ گیارہ ستمبر میں ہوا اس سے بھی بری ہے لیکن اس کے پاس کوئی میڈیا نہیں جہاں پر آ کے وہ اپنی بارات ثابت کرے کہ وہ بری ہیں ان چیزوں سے دنیا کے سارے کا سارا میڈیا اس کے خلاف ہے چوتھی غلط فہمی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ اس شخص سے غلطی ہوئی تو غلطی کس سے نہیں ہوتی غلطی اگر اس سے ہو گئی ہے تو وہ مجتہد ہے اور مجتہد کو کم سے کم ایک اجر تو ملتا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے جو غلطی کی ہے اس کی غلطی جو ہے وہ اس مجتہد کی غلطی کی طرح ہے جو مجتہد فتوی دیتا ہے اور اس کا فتویٰ غلط ثابت ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بلادین کو ایک اجر ضرور ملے گا پانچویں غلط فہمی بلادین ایک نیک اور صالح انسان ہے مرد مومن ہے اس کے بہت ہی زیادہ احسانات ہیں امت پر بہت ہی زیادہ اس نے اعمال صالحہ سے امت پر احسان کیے ہیں تم لوگ تو صرف اس کی برائی کرنا جانتے ہو اگر آپ لوگ انصاف سے کام لیتے تو جہاں پر اس کی برائی بیان کرتے ہو وہاں پر کم سے کم اس کی کوئی نیکی تو بیان کر دیتے کافی ہے میرا خیال ہے پانچ غلط فہمی بڑی غلط فہمیاں ہیں یہ عام طور پر یہی رائج ہیں اور بھی غلط فہمیاں ہیں لیکن اگر جب ان کا جواب آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد جتنی بھی غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی جواب سے پہلے پہلے میں جن علماء کی ذکر کیا ہے کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں کہ بلادن جو ہے اس کا منحج درست نہیں ہے خوارج کا منحج ہے دہشت گرد ہے اس طریقے سے ان علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں پہلے نمبر پہ نمبر دو پھر مجمل اجمالی طور پر جواب ہے نمبر تین پھر تفصیل طور پر جواب جو یہ غلط فیم ایک, ایک, ایک الگ الگ جواب دیتے ہیں